أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا و جالاح مل اسفلین و کال انی ذاہبی سیاح دین رب حبلی میں نس علحین فبشر نہ بے غلام حلیم فلما بلغا معیا کال یا بنیا انی ارافل منا فنزر ماذا ترا قالیہ اب تف علم تو عمر ستجی دنی انشا اللہ میں نصابرین فلما اسلم وط الحل جبین ایا ابراہیم قد صدق رو انا ان نزل کنزل ان هذا۔ لہو الْبَلَاءُ المبین وَفَدَيْنَاهُ فط نا وَتَرَكْنَا بذب فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ نا علیہ كَذَلِكَ آخرین سلام إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ ان نَبِيًّا من الصَّالِحِينَ المنین و بشرناہ بے وَمِن مندریتیماں محسن وَظَالِمٌ غ مُبِينٌ نفسی ہی مبین مقصد سورۂ صافات کا عجز المصطفین آجزی ان برگزیدہ مخلوقات کی فرشتوں کی عاجزی بیان کی جاتی ہے پیغمبروں کی عاجزی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں اور ان کا اختیار نہیں ہے عز المصطفین میں پیغمبروں کے یہ واقعات عیت نمبر پچہتر سے شروع ہوتے ہیں ادرت علیہ السلام کی آجزی بیان کی گئی اور آیت نمبر تریاسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آجزی یہ بیان کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا فراغ علیہم ضربا یمین یمین میں ہم نے تین معنی کیے تھے کہ ایک اپنی قسم کو پورا کرنے کے لئے ابراہیم نے ان پر ابراہیم نے ان کی توڑ پھوڑ شروع کی یمین قوت سے طاقت سے کیونکہ دائیں ہاتھ میں عموماً طاقت یہ بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے یا یمین دائیں ہاتھ سے پاک بلو اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ انہیں توڑا اور سورہ انبیاء میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وجالحم جون اللہ کبیر الہم لال الہ ارجون تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا مگر وہ جو ان کا بڑا بت تھا تو اسے چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں فاق بلو الیہ یزون فاق بلو الیہ یزون تو متوجہ ہوئے یہ لوگ علیہی اس ابراہیم علیہ السلام کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے قوم آئی ابراہیم کے پاس یزفون یسرعون مانا کرتے ہیں مفسرین سورہ انبیاء میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ قوم آئی اور انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا من منف لمن الظالمین ہمارے ان خداؤں کے ساتھ ہمارے ان حاجت رواؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے وہ تو بڑا ظالم ہے تو لوگوں نے کہا سمع انا فتن روہم یو قال لہو ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ انہیں برا بلا کہتا ہے اور وہ انہیں اچھے کلمات سے یاد نہیں کرتا لوگ اسے ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں تو پھر کہا کہ لے آؤ ذرا آنکھوں کے سامنے لے آؤ کہ یہ کہاں پہ ہے تاکہ یہ لوگ اس پر گواہی دیں تو ابراہیم کے پاس ابراہیم کو لایا گیا اور وہاں پہ ذکر کیا گیا تھا کہ انتفا التحادا بال حتینہ یا ابراہیم کہ ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب ابراہیم کی تقریر وہ سنے یہ قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتابدون اماتن خطون کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی تنخیتون کہ جنہیں تم تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور اسی کے سامنے جھکتے ہو اسی کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو و اللہ وما تعملون اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں وما اور اسے وَمَا تَعْمَلُونَ اور اسے بھی پیدا کیا ہے تاملون جو تم عمل کرتے ہو یہاں پہ یہ ماں مفسرین کہتے ہیں کہ ماں موصولہ بھی ہے اور یہ ماں مزدری بھی ہے لیکن ماں موصولہ یہ راجے ہے مانا یہ یعنی تم لوگ یہ جو اپنے بتوں کو تراشتے ہو تو اصل میں تمہارے اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مطلب یہ کہ تم جنہیں تراشتے ہو یہ تو مخلوق ہے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے تو مخلوق وہ عبادت کے لائق کیسے ہوئی وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو ان کا بھی خالق ہے تو وہ تمہاری عبادت کے لائق کیسے ہوئے مخلوق یہ خالق یا یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے واللہ خلق وما تعملون یہی وجہ ہے کہ قرآن قرآن اور حدیث میں یہ جو استدلال ہے تو قرآن اسے بار بار ذکر کرتا ہے کہ مخلوق یہ پکار کے لائق کیسے ہو سکتی ہے مخلوق یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں و اللہ خلق کم وما تَعْمَلُونَ اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں وما اور پیدا کیا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو اسی لیے ہم بھی جو لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور اولیائی کرام کے سامنے سر جکاتے ہیں ان کے نام نظر و نیاز دیتے ہیں ہم بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ جنہیں تم سر جکاتے ہو اور جنہیں تم اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو کہ انہی بزرگوں کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے تمہارے آباؤ اجداد نے انہی بزرگوں کو جب ان پہ موت آئی تھی تو ان بزرگوں کو انہوں نے غسل دیا تھا انہوں نے کفنایا تھا کفن پہنایا تھا پھر یہ بزرگ خود چلتے یہ قبر میں دفن نہیں ہوا بلکہ اس کی چارپائی کو کندھا دے کے قبر میں اتارا گیا تھا اس پر مٹی لادی گئی تھی اور زندہ لوگوں نے مٹی وہ لادی تھی تو جو خود مخلوق ہے تو وہ تمہاری حاجتیں وہ کیسے پوری کر سکتا ہے واللہ خلق کم و ماتا تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا ہے تو وہ اب تمہاری حاجتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں اللہ خلقکم کم و یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ یہی دلیل یہ پیش کی تھی کہ عبادت کے لائق کون ہے اور کون عبادت کے لائق نہیں ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی تھی کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے گردن اڑا دوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے خطبہ پڑا اور قرآن کی آیات پڑی ومامد ان الا رسول قد خلط میں قبل سورہ عال عمران کی آیت نمبر 144 اسی طرح سورہ زمر کی ان نہ کمیتن و ان نہ پیغمبر آپ پہ بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور پھر انہوں نے سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات انہوں نے کی من کان منکم یعبدو محمدن فن محمدن قدمات جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد انہیں موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے وہ کان منکم یعبدو رب اب دب محمدن فن حی اللہ موت اور جو کوئی تم میں محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور اس پر فنا نہیں آتی مطلب یہ کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر فنا نہیں آتی اور جس پر فنا آتی ہے تو جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس پر فنا آ چکی تو وہ دنیا سے جا چکے تو جو اس کی عبادت کرتا تھا تو وہ اسی کی عبادت کو جاری رکھے اور جو رب کی عبادت کرتا تھا اس پر فنا نہیں آنے والی تو ہم بھی مشرقین سے کہتے ہیں کہ جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہیں اللہ خلق وما تعملون اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں وَمَا تَعْمَلُونَ اور وہ انہیں بھی پیدا کیا ہے تعملون جو تم عمل کرتے ہو یعنی تم اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تراشتے ہو تم لوگ اپنے ہاتھوں سے جن بزرگوں کو تم نے دفنایا ہے تو اللہ ان کا بھی خالق ہے تو مخلوق یہ کیسے یہ حاجت روا ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے عبادت کے لائق یہ ہو سکتے ہیں بے حقی میں ایک روایت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلقا کل آسان و آتا کہ بے شک اللہ نے ہر بنانے والے کو بھی پیدا کیا ہے مثلا دنیا میں کوئی شخص کوئی چیز بنائے تو اس بنانے والے کا خالق بھی اللہ ہے اور اس بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے تو اب ابراہیم نے ان پر حجت قائم کی لیکن مشرک کے پاس تو دلیل ہوتی نہیں وہ تو پھر ڈنڈے کے زور سے اپنی بات وہ منواتا ہے اور زور زبردستی کرتا ہے کیونکہ دلیل اور حجت یہ تو اس کے پاس ہے نہیں تو اب مشرقین وہ زور زبردستی کر رہے ہیں قالو تو انہوں نے کہا کہ ابنو لہو بنیا بناؤ اس کے لیے بنیانن ایک آبادی یہ ایک بڑا کھمبا اور ایک بڑا ستون بناؤ کہ جس پر ابراہیم کو باندھا گیا ہو اور پھر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم کے لیے کئی مہینوں تک لکڑیاں وہ جمع کی جاتی رہیں یہ تاکہ اسے عبرت کا نشان بنایا جائے اور کل کو کوئی ابراہیم کے نقشے قدم پہ نہ چلے کئی مہینوں تک لکڑیاں وہ جمع ہوتی رہیں پھر اسے پھینکنے کا اور گرانے کا طریقہ وہ نہیں آتا تھا کہ اب اسے گرائیں آگ میں کیسے تو ایک بڑا ستون اور ایک بڑا کھمبا وہ بنایا گیا اور پھر اسی سے باندھ کر ابراہیم کو وہ رسی کاٹ دی گئی اور پھر اسے انہیں گرایا گیا تو ابنو لہو بنیانن بناؤ اس کے لیے بنیا ایک آبادی فل جہیم اور گرا دو اسے فل آگ میں پھر آگ میں اسے گرا دو جیسے سورہ امبیا آیت نمبر 68 میں گزرا تھا کہ قالو ہر ریکو ہو جلاؤ اسے آگ میں ڈالو اسے ون سرو آلح تکم انکن اور اپنے مددگاروں کی اپنے حاجت رواؤں کی مدد کرو اگر تم ایسا کام کرنے والے ہو اور سورہ آن کبوت آیت نمبر 24 میں بھی گزرا تھا فما قَوْمِهِ إِلَّا قومی ہی اللہ قالختلوہ حَرِّقُوهُ قوم کا جواب یہ تھا کہ یا تو اسے قتل کرو اور یا آگ میں جلا دو تو اللہ من النَّارِ اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی تو قالو انہوں نے کہا ابن لہو بنیا بناؤ اس کے لیے بنیاان ایک عمارت ایک آبادی فالقوہ فِي الْجَحِيمِ پس ڈال دو اسے جہیم وہ گرم آگ میں بخاری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں ڈالتے ہوئے ابراہیم نے یہ کلمات کہے تھے حسب ان اللہ عمل الوکیل اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ کلمات کہے تھے جب غزب عہد کے بعد جب مشرقین پھر جمع ہوئے اور پروپیگنڈا ہوا کہ وہ آ رہے ہیں مسلمانوں کو ان رہے سہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور انہیں مٹانے کے لیے تو سور عالمران آیت نمبر ایک تریتر میں گزرا تھا کہ ان الناس قد سقد جمع فخشوہم فضاد ایمان وکال حسب اللہ رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے بھی یہی کلمات کہے تھے تو اتنی سخت آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سخت آزمائش میں یہ کلمات یہ کہے تھے اور حدیث کی کتابوں میں بعض کلمات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اسی طرح نقل ہوتے وہ چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے انہی کلمات کی تائید کی ہے اللہ کے پیغمبر سے منقول ہیں جیسے مثلاً بچوں پر ابراہیم علیہ السلام یہ ایک دم کیا کرتے تھے اور یہ بھی بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اور وہ یہ کلمات پڑھتے تھے اعودب کلم اللہ تامتی منقل شیطان وہ منکل عائن الام کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من کل شیطان وہام متن ہر شیطان سے اور ہر ایک بری روح سے وہ منکل آئین اللہ متن اور ہر وہ حسد کرنے والی اور ہر بری نگاہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے نواسوں کو ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے اور یہ کلمات ان پر پڑھتے تھے اور پھر یہ فرماتے تھے کہ ان نہ اباکم ابراہیمہ کہ تمہارے دادا اور تمہارے باپ ابراہیم وہ اپنی اولاد اسماعیل اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے وہ دم کیا کرتے تھے تو بعض کلمات ابراہیم سے نقل ہیں اور پھر اللہ کے پیغمبر نے بھی وہی کلمات وہ دہرائے ہیں یہ کالب ن لہو تو کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے بنیان ایک آبادی ایک عمارت فالخو پس گرا دو اسے فل جہیم گرم آگ میں فرا بہی کئی پس بس انہوں نے ارادہ کیا بہی ابراہیم کے ساتھ کئی ایک تدبیر کا ایک چال کا انہوں نے ایک چال چلی اور ایک چال چلنے کا ارادہ کیا فجال الاسفلین تو بنا دی ہم نے ان کی وہ چال الاسفلین زلیل ان کی وہ چال اللہ نے وہ ناکام بنا دی انہوں نے جو تدبیر کی تھی تو ان کا وہ پلان وہ منصوبہ وہ بھی ناکام مال بھی ضائع وقت بھی انہوں نے برباد کر دیا سورہ انبیاء آیت نمبر انہتر اور ستر میں وہاں پہ یہ کلمات تھے کہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں گرایا پھینک دیا تو قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آ کونی بردن ہو جا ٹھنڈی و سلامن اعلی ابراہیم اور سلامتی والی اعلی ابراہیم ابراہیم پر وارادو بھی قیدن فجال ناحم الکسرین وہاں پہ اکثرین تھا یہاں پہ اسفلین تھا اور انہوں نے ابراہیم پر ایک بری تدبیر کا ارادہ کیا اور ہم نے بنا دیا انہیں تاوانی وقت بھی برباد مال بھی برباد اور ان کی وہ تدبیر وہ بھی ضائع ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پہ آگ سے نکلنے کے بعد تاریخی روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پھر اعلان کروایا کہ اب اس شخص کو کوئی کچھ نہ کہے اور ابراہیم سے کہا کہ مجھے کہ تمہیں کس نے بچایا ہے ابراہیم نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے نمرود نے کہا یہ تاریخی روایات ہیں نمرود نے کہا تمہارا یہ رب یہ تو مجھے بہت پسند آیا ہے ورنہ وہ کم وہ تو خود ربوبیت کا دعوی کر رہا تھا کہ انا افی و امید ابراہیم سے کہا تمہارا یہ رب تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے اور میں اس کے نام پہ چند سو گائے یہ میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا ہوں ابراہیم نے کہا کوئی فائدہ نہیں ایمان لے آؤ یہ فائدہ دے گا اور یہاں پہ بعض لوگوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم نے ابراہیم کے پاس جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ اگر میری کوئی ضرورت ہو تو ابراہیم نے کہا حسبی من منسوالی علمہ بحالی کہ میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کا علم میرے حال پہ ہے وہ مجھے جانتے ہیں اما فلا جہاں تک تجھ سے مدد مانگے کی بات ہے تو تجھ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا اور اللہ سے بھی مدد اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کا علم میری حال پہ وہ پہلے سے ہے یاد رکھے یہ روایت یہ من گڑت روایت ہے بخاری کی روایت جو ہم نے ابھی پڑھی کہ ابراہیم نے آگ میں پھینکے اور گرانے جانے کے وقت حسب اللہ و نعم الوکیل یہ کلمات انہوں نے پڑھے تھے یعنی پیغمبر ہمیشہ ہر لہزہ وہ اللہ سے دعائیں طلب کرتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی دعا کرنے سے اور اللہ سے مدد طلب کرنے سے وہ رکتے نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ویسے بھی مجھ پر ہے تو اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے یاد رکھے یہ عقیدہ یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہے تو ابراہیم نے کچھ کچھ عرصہ وہاں پہ عراق کے علاقے میں بعض اسے اور کہتے ہیں کہ اور کے علاقے میں ابراہیم نے کچھ عرصہ تبلیغ کی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سنے اور جو کوئی بھی یہ جسے بات سنانا چاہے تو لوگ وہاں سے چلتے بنے اور اسے کچھ نہ کہیں ابراہیم بالاخر وہاں سے ہجرت پر مجبور ہوئے وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی سیہدین کہ بے شک میں جانے والا ہوں الا ربی کہ الا رضا ربی یہ اپنے رب کی رضا کی طرف کہ میرا رب مجھے مجھ سے جہاں پہ راضی ہوتا ہے تو میں وہیں پر جانے والا ہوں یا الا رب بھی اپنے رب کی طرف یعنی جس جانب مجھے میرا رب کہے گا میں اسی جانب چل پڑوں گا بعد لوگ ابراہیم کے اس عمل سے دلیل وہ لیتے ہیں کہ ہم اس لیے اپنے گھروں سے اتنے سالوں کے لیے اور مہینوں کے لیے نکلتے ہیں کہ ابراہیم بھی نکلے تھے ابراہیم اپنے رب کے حکم سے نکلے تھے اور تم یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہو قرآن سیکھو اور پھر جہاں پہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے اور اسی طرح راستوں میں گھومیں گے پھریں گے وکالا اور کہا ابراہیم نے انی ذاہب ان بھی بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی رضا کی طرف سیہدین ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا مجھے نہیں معلوم لیکن وہ مجھے راہ دکھائے گا اور وہ میری مدد کرے گا ابراہیم اپنی قوم سے الگ ہوئے باپ سے الگ ہوئے تو اب وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے یہ سورہ مریم میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا سورہ انبیاء میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب تم مشرقین سے بائکاٹ کرو گے تو اللہ تمہیں یہ ایسے ساتھی اور ایسے تابیدار عطا کرے گا کہ جو تمہارے مشن کو آگے لے جانے والے ہوں گے اسی لیے دین کے بیان میں کبھی بھی دشمنان دین کے ساتھ تم نے ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا اور ان کے ساتھ کوئی جوڑ اور اتفاق نہیں کرنا تو پھر تم دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسے ساتھی وہ حنایت کرتا ہے اور اللہ تمہیں کیسے علم والے لوگ تگڑے لوگ وہ تمہیں نصیب کرتا ہے رب حولی مینس الصالحین اے میرے رب بخش دے مجھے من الصالحین نیک اولاد نیکو میں سے نیک لوگ اے اللہ مجھے نیک اولاد جو ہے وہ بخش دے پبس شرنا ہوں بےغلام حلیم تو پس ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کے ساتھ بردبار یعنی تحمل والے صبر و برداشت والے اور ان کے صبر و برداشت کا بیان اگلی آیات میں وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بے غلام غلام کی صفت حلیم آ جائے تو اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے اور جب غلام کی صفت علیم آ جائے جاننے والا تو اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے سورہ ہجر آیت نمبر 53 میں گزرا تھا اور سورہ زاریات آیت نمبر 28 میں آ جائے گا وہ بس شروع اور انہوں نے بشارت دی ابراہیم کو ایک جاننے والے اور ایک علم والے لڑکے کے ساتھ اور یہاں پہ بے غلامن حلیم ایک بردبار اور تحمل اور برداشت کرنے والے لڑکے کے ساتھ اور مراد اس سے اسماعیل علیہ السلام ہے کہ اللہ نے اسے ب... ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی اور اس کا نام اسماعیل ہوگا بعض لوگ اسماعیل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں پھر اختلاف ہے کہ اسماعیل عبرانی لفظ ہے یا اسماعیل یہ عربی لفظ ہے تو بعض جو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عربی لفظ ہے تو اصل میں اسما یہ اسما یا ایل مانا یہ کہ میری فریاد سن یا ایل اے اللہ ایل عبرانی زبان میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح اسرائیل میں ہم نے کہا تھا لیکن غالب یہ ہے کہ یہ عبرانی اور عجمی لفظ ہے فلما بلغم آحسا یا اسماعیل کو مانگا تھا دعاؤں سے اور پھر جب اللہ نے انہیں اسماعیل اولاد دی اور پھر وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا اور ایسی عمر کو پہنچا کہ جس میں باپ اس کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے اور وہ باپ کو ایک دانشمندی کا جواب دے رہا ہے تو قرآن اب اس کا ذکر کر رہا ہے فلمغم اوسایا پر جب پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام ماہو اس ابراہیم کے ساتھ سایہ کوشش کو کہتے یہاں مراد دوڑ دوپ ہے یعنی جب وہ دوڑ دوپ کے قابل ہوا اور ایسی عمر کو پہنچا کہ جس میں وہ دوڑ دوپ کر سکتا ہے اور سن تمیز کو وہ پہنچ چکا ہے تو کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا ابو نی یا اے میرے بیٹے انی ارا فلم بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں فلمنا میں خواب میں کہ انی ازب کا کہ میں ذبا کر رہا ہوں تمہیں فنزر بس تم دیکھو مادا ترا کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اور پیغمبروں کا خواب یہ وہی ہوتی ہے یہ ویسے ہی کوئی وہمی بات کوئی خیالی بات نہیں ہوتی کیا عمل کیا تو عمل کیا عمل نہ کیا تو نہ کیا پیغمبروں کے علاوہ جتنے لوگوں کے خواب ہیں یاد رکھیں ان سے کوئی دین وغیرہ وہ ثابت نہیں ہوتا ہاں خواب کہ اگر اچھے خواب ہیں تو مبشرات ہیں جس طرح ہم نے سورہ یونس میں تفصیل کی تھی غالباً آیت نمبر باسٹھ ترسٹ اور چونسٹھ میں لہوم البش رات الحاتی دنیا کہ یہ وہ نیک خواب ہیں کہ جو دیکھے جاتے ہیں اور نیک خواب یہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے نبوت کے بالکل آغاز میں چھ مہینے انہوں نے اچھے اچھے خواب یہ دیکھے تھے ابھی وہی نہیں آئی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے چھ مہینوں تک اچھے اچھے خواب یہ دیکھے تھے اور نبوت کا عرصہ یہ تیئیس سال ہے تو چھ مہینے یہ تئیس سالوں کا یہ چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خواب اچھے خواب یہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو اسی لیے مبشرات تو ہوتی ہیں خوشخبریاں تو ہوتی ہیں لیکن اس سے دین یا دین کا کوئی مسئلہ وہ ثابت نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں بخاری میں جو روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت ایک شخص نے خواب دیکھا تھا ابو لہب کو خواب میں دیکھا تھا کہ ابو لہب وہ اپنے اس انگوٹی انگوٹے کو وہ چوس رہا ہے اور اس سے اللہ اسے خوراک دے رہا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ, یہ مقام کیوں دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں اس لونڈی کے آزاد کرنے کی وجہ سے کہ جو میں نے اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کی خوشی میں میں نے کی تھی میں نے آزاد کی تھی تو یہ اسی کے بدلے میں ہے تو سب سے پہلے یہ ایک خواب ہے اور خواب بھی کسی پیغمبر کا نہیں ہے بلکہ ایک عام شخص یا تابی یا تبا تابی کا اور اس سے کوئی دین وہ ثابت نہیں ہوتا اس سے کوئی دین وہ ثابت نہیں ہوتا خواب صرف پیغمبروں کے وہ وہی ہوتے ہیں یا یا اے میرے بیٹے انی انشک میں دیکھتا ہوں تمہیں فلمنا میں خواب میں انی ازبہ کا کہ بے شک میں ذبا کر رہا ہوں تمہیں فنزور بس دیکھو ترا کہ تمہاری کیا رائے ہے یہاں پر ابراہیم اس سے یہ مشورہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آیا اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ آیا وہ اس بات کے بارے میں کیا کہتا ہے لیکن باپ جیسا بہادر تو اولاد بھی ویسی ہی بہادر باپ پیغمبر تو بیٹا بھی پیغمبر اور پیغمبروں کی تربیت اور پیغمبروں کی اور پیغمبروں کی جو بات ہوتی ہے تو وہ کتنی نپی تلی بات وہ ہوتی ہے تو قالا کہا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابتی اے میرے ابا افعل ما تو عمر وہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اب یہاں سے افعل ما تو عمر اب دیکھا تو خواب ہے لیکن قرآن اسے ما تو عمر کہ وہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے یہی میں نے کہا کہ پیغمبروں کے خواب یہ وہی ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے ستج دنی انشاء اللہ مینت صابرین قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا من صابرین ثابت قدموں میں سے انشاء اللہ کہا ہے اور آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار اور تحمل والے لڑکے کے ساتھ اور واقعی تحمل والا تھا بردبار تھا صبر کرنے والا تھا فلما اسلم سورہ مریم آیت نمبر چون میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وسکر فل کتاب اسماعیل ان نحو کا نساد کہ ابراہیم کو اسماعیل کو قرآن میں یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وعدے کو سچا کر دکھایا سورہ انبیاء آیت نمبر پچاسی میں بھی گزرا تھا وہ اسماعیل و ادریس و ذلکفل کہ اسماعیل ادریس اور ذلکفل کو یاد کرو کل میں الصابرین یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے پیغمبر ثابت قدم ہوتے ہیں فلما اسلم یہ پس جب دونوں نے پس جب دونوں منقاد ہوئے اللہ کے حکم کو اسلم یہ کہ اسلام کہتے ہیں انقیاد کو اور اسلام کو اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کے سامنے انقیاد ہے یہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ اسلام کے بارے میں میں نے وضاحت کی ہے جگہ جگہ کہ اسلام لغت میں راغب اسفہانی وہ کہتے ہیں مفردات القرآن میں کہ اسلام یہ لغت میں تین معانی میں آتا ہے اور قرآن نے بھی انہی تین معانی میں استعمال کیا ہے اس کے حروف اصلی ہے سین لام اور میم سین لام اور میم یہ بمانے انقیاد کے بمانے انقیاد کے اسلام کو بھی اسلام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کے سامنے آپ نے اپنی مرضی کو اپنے آپ کو تابع کرنا ہے چوں چرا نہیں بلکہ اللہ جو کہے یہ میرا حکم ہے تمہیں اس کی اقلی وجہ سامنے آئے یا نہ آئے تم نے ماننا ہے تو تم نے انقیاد کرنا اگر تم نے اپنی مرضی چلانی ہے کہ میرے ذہن میں اس کی حکمت تو نہیں آ رہی کوئی لاجیکل ریزن تو نہیں آ رہی اور تم لاجیکل ریزن جب تک تمہارے ذہن میں نہ آئے تم اسلام پر عمل نہ کرو تو یہ اسلام نہیں ہے اسلام کہتے ہیں حکم ماننے کو انقیاد کو دوسرا معنی اسلام کا یہ صلح امن اور سلامتی کے معنوں میں آتا ہے اسلام کو اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرنے سے انسان یہ امن میں ہو جاتا ہے دنیا میں اللہ کے عذاب سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے اسی طرح اسلام یہ صلح جنگ اور فساد کا دین نہیں ہے بلکہ یہ صلح اور سلامتی کا دین ہے اسی لیے انفال میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہاں پہ بھی یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا تھا وَإن فجنح لها اور اگر یہ لوگ یہ سلح کی طرف میلان کریں یہ امن کی طرف میلان کریں نہ لڑنا چاہیں تو آپ بھی نہ لڑیں آپ بھی صلح کی طرف میلان کر لیں اور اسلام کا تیسرا معنی لغوی کہ سلم کہتے ہیں کسی چیز میں عیب کا نہ ہونا اور اس صورت میں اسی ابراہیم کے واقعے میں بالکل آغاز کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وہ انمنشی آتی ہی لبراہیم ایس جا ارب بہو آیت نمبر 84 میں کہ اس جا ارب بہو بےقل سلیم وہاں پہ ہم نے سلیم سین لام اور میم ہم نے مانا کیا تھا بے عیب کہ کسی عیب کا نہ ہونا اسی لیے سورہ بقرہ میں جو گائے کے حوالے سے آیا تھا مسلمتن مسلمتن میں یہی سین لام اور میم مانا بے عیب ہونا یعنی ایسی گائے کہ جس میں کوئی ظاہری عیب نہیں تو کوئی بھی عیب کسی بھی عیب کا نہ ہونا وہ ظاہری ہو باطنی ہو اور اسلام کے اصطلاحی معنی آسان تعریف اسلام کی جو علماء کرتے ہیں مختصر تعریف وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جو اللہ کے پیغمبر لائے ہیں اسے ماننا اللہ کے پیغمبر قرآن لائے ہیں قرآن کو ماننا یہ ہم پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ آخرت کو مانو جنت کو مانو جہنم کو مانو اسی طرح اللہ کو مانو فرشتوں کو مانو یہ وہی ہے یہ اللہ کی کتابیں ہیں ہر وہ چیز ماجا اب ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز کے جس پر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں اسی کو ماننا اسلام ہے خواہ وہ جو بھی ہو یہ اسلام ہے اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ کے پیغمبر سے جب سوال ہوتا تھا تو اللہ کے پیغمبر سے جب پوچھا جاتا کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول اسلام کی تعریف کرتے تھے جیسے صحیحین کی روایت میں آتا ہے حدیث جبریل میں مل اسلام اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ال اسلام و انتش اللہ الا اللہ و انی رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں وہ قاملا ذکات و سو میں رمضان و حج البعت منستیلا <سَبِيلًا> اور جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے اسلام کی یہ تعریف یہ کرتے تھے آپ بھی جب کوئی شخص اسلام کی سمپل تعریف ایک عام شخص کو آپ سمجھانا چاہیں تو اسے اسلام کی یہی تعریف کیا کریں کیونکہ اللہ کے پیغمبر ایک عربی کو ایک نہ جاننے والے شخص کو اسلام کی یہی تعریف کرتے تھے پھر باقی رہا اس کی تفصیلات تو تفصیلات میں آپ پھر اسلام کی جو دیگر وضاحتیں ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں فلما اسلم بس جب دونوں منقاد ہوئے اللہ کے حکم کو وہ تلجب اور گرایا اسے لبین رخسار کے بل اور لٹایا اسے رخسار کے بل جبین یہ ایک سائڈ پہ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اوندے منہ کہ منہ اس کا زمین کی طرف ہو بلکہ یہاں پہ ایک سائڈ پہ اسے لٹا دیا جبین اسی کو کہتے ہیں وہ تلو اور لٹایا اسے لبین رخسار کے بل ونا دینا ہوں ائیا ابراہیم اور آواز دی ہم نے کہ انہیں این یا ابراہیم یہ اسی کی تفسیر ہے ونا دئینا اور آواز دی ہم نے اسے اور پکارا ہم نے اسے یہ ان یا ابراہیم کے اے ابراہیم یہ قد صدقت رو تحقیق آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو ان نا کدال کنزل محسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور انہادا لہول بلا المبین بے شک یہ انہاد لہول بلا المبین ہادہ میں اشارہ یہ ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ذبا کرنے کا حکم دینا ہادہ میں اشارہ اسی جانب بے شک یہ ہمارا حکم بیٹے کو زبا کرنے کا بلا یہ بڑی کھلی آزمائش تھی کھلی آزمائش تھی اور بڑی واضح آزمائش تھی یہ وہی آزمائش تھی کہ جو ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن وہاں پہ اِبْتَلَىٰ اور یہاں پہ بھی قرآن لہو بلا یہ وہ بڑا کھلا امتحان تھا ابراہیم پر اپنے رب نے چند احکام کے ذریعے آزمائش کی تھی اور ابراہیم نے اسے پورا کیا تھا تو ابراہیم نے وہ خواب سچ کر دکھائے قد صدختر رویہ سورہ نجم میں بھی ابراہیم کے اسی خواب کو پورا کرنے کا یہی اس کے بارے میں آتا ہے وہ ابراہیم الزی وفا اور ابراہیم وہ ابراہیم وفا کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا وفدئی نہ ہو بزب نہ ہو اور ہم نے قربان کیا تھا ہو اس اسماعیل علیہ السلام سے بزب ہے وہ بڑی زبا اور وہ بڑی قربانی اور ہم نے قربان کی حضرت اسماعیل سے بذبح ذب وہ بڑی ذبا یعنی وہ بڑی قربانی زب یہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جسے ذبا کیا جائے اور یہاں پہ اس زبا ہونے جانور کو ذب عظیم عظیم کیوں کہا دو وجہ سے یہ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ جو مذبوحہ جانور وہ جو جانور حضرت اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کیا گیا وہ جنت سے آیا تھا تو جنت سے آنے کی وجہ سے اسے عظیم کہا اور عظیم دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ابراہیم کی یہی سنت یہ قیامت تک اللہ نے باقی رکھی آج جو ہم عید الاضحی میں اور بڑی عید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کی اسی سنت کی یاد ہے وہ فدح نہ ہو اور ہم نے قربان کی حضرت اسماعیل سے بزب ہے وہ بڑی زبا اسی لیے زبیح جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ آگے قرآن کی ان آیات سے بھی پتا چلتا ہے زب حضرت اسماعیل تھے کیونکہ اسحاق کا ذکر آنے, آنے والی آیات میں یہ آ رہا ہے وہ فتح نہ ہو اور ہم نے قربان کیا اس اسماعیل کے بزب ہے وہ بڑی زبا وہ ترک نہ آلے ہی اور ہم نے ترکنا علیہ فل آخرین اور چھوڑا ہم نے علیہ اس ابراہیم علیہ السلام پر فل آخرین بعد کے لوگوں میں کیا افسنا الحسن وہ اچھا ذکر اور وہ اچھے نام سے یاد کرنا بعد کے لوگوں میں حضرت ابراہیم پر اللہ نے یہی بات چھوڑی اور بعد کے لوگ ابراہیم کا وہ اچھے اچھی یاد کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں سلام علی ابراہیم سلامتی ہو اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آج بھی ہم ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام پڑھتے ہیں یہ کزال نزل محسنین اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نے کو کاروں کو انہو من عبادن المؤمنین بے یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان والے ایماندار بندوں میں سے تھے وب شرنا ہو اب اسحاق کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے پہلے اللہ ایک بچے کی بشارت وہ دے چکے ہیں اور اسحاق کی بشارت یہاں پہ دی جا رہی ہے اسی لیے ما قبل کلام سے مراد اسماعیل تھے اسی لیے اسحاق ان سے عمر میں چھوٹے تھے وب شرنا ہو بے اور ہم نے خوشخبری دی اس ابراہیم کو بے صحاق اسحاق کی نبی یا مینت کہ اس حال میں کہ وہ نبی ہوں گے اور من سالحینک نیکوکاروں کاروں میں سے نیک لوگوں میں سے ہوں گے ہر نبی صالحین میں سے ہوتا ہے وبارکن علیہ والا اسحاقہ اور برکت ڈالی ہم نے آلیہ یہاں پر آلیہ میں ابراہیم بھی مراد ہے اور آلیہ میں اسماعیل بھی مراد ہے وبا رک نہ اور ہم نے برکت ڈالی آلیہ اس اسماعیل علیہ السلام پر یا اس ابراہیم پر والا اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر ومن ضروری تما اور ان دونوں کی نسل میں سے محسن ضروری میں اسماعیل اسحاق دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور من ہما ابراہیم اور اسحاق یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں وہ منظوریتی ہما اور ان دونوں کی نسل میں محسن نیکوکار بھی ہوں گے وہ ظالم النفسی مبین اور کمی کرنے والے ہوں گے اپنے آپ کے لیے ظلم بمانے کمی اور کمی کرنے والے ہوں گے لنفسی اپنے آپ کے لیے مبین واضح طور پر صاف طور پر یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو نبوت وہ نہیں دی بلکہ ان میں محسن بھی تھے اور ظالم بھی تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھی لیکن زیادہ تر پیغمبروں کا سلسلہ یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں چلا ہے اور یعقوب کی اولاد میں اور اسماعیل کی اولاد میں جو تاریخ سے واضح ہے تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی اولاد میں سے یہ ہی آئے ہیں تو عز المستفین پر یہ دوسرا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا فاق بلوہ یزفون تو یہ لوگ متوجہ ہوئے اس ابراہیم کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے اور انہوں نے کہا ابراہیم نے کہ آئے تم عبادت کرتے ہو ان کی تنحیتون جنہیں تم تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسے بھی کہ جو تم عمل کرتے ہو یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے تو قالو تو انہوں نے کہا ابنو لہو بنیانا بناؤ اس کے لیے بنیانا ایک آبادی ایک عمارت اور ڈال دو اسے اس تپتی آگ میں تو انہوں نے ارادہ کیا اس ابراہیم کے ساتھ کئی دن تدبیر کا فجال نہ ہو اسفلین تو ہم نے انہیں بنا دیا الاسفلین زلیل وقال اور کہا ابراہیم نے بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی رضا کی طرف سیاح دین عن قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا اے میرے رب حبلی میں الصالحین بخش دے مجھے نیک لوگوں میں سے بشرنا ہو۔ تو ہم نے خوشخبری دی انہیں بےغلام حلیم ایک تحمل اور برداشت والے لڑکے کے ساتھ فجب پہنچا وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ اسعیا دوڑ دوپ کو تو کہا ابراہیم نے میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے خواب میں کہ میں بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فن تو تم دیکھو ماذا تارا کہ تمہاری کیا رائے ہے تو بیٹے نے کہا یا ابتی اے میرے ابا کرے آپ آب وہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے ان قریب آپ تجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا سابت قدموں میں سے بس جب دونوں منقاد ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور لٹایا انہوں نے اسے للجبین کے بل اور ہم نے پکارا اس ابراہیم کو کہ اے ابراہیم قد صدختر تحقیق آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو اور بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور بے شک یہ بیٹے کے ذبا کرنے کا حکم یہ بہت بڑی اور یہ کھلی آزمائش ہے یا کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربان کیا اس اسماعیل کے بذبح ہے وہ بڑی ذبا اور بڑی قربانی اور ہم نے چھوڑا اس ابراہیم پر فی الخری بعد کے لوگوں میں اچھی یاد سلام العلی ابراہیم کے سلامتی ہو اللہ کی ابراہیم پر اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو بے شک یہ ابراہیم ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق کی اس حال میں نبی وہ نبی تھے من اور نیک لوگوں میں سے اور ہم نے برکت ڈالی اس اسماعیل پر اور اسحاق حاق پر ایسے ابراہیم پر اور اسحاق پر ومن منظوری یتیما اور ان دونوں کی اولاد میں محسن نیک و کار بھی تھے وزالم النفسی مبین اور کمی کرنے والے اپنے اپنے آپ کے لیے مبین واضح طور پر واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین